وأدى الأمانة ونصح الأمة وكسف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم سلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ادا سبادی فنی قریب و جیب ارشد رب شراہلی امین یہ ساتھی جو کھنڈ پھنڈ کے بیٹھی ہوں تو ساتھ ساتھ ہو جائیں سفید روز کر لیں تاکہ پھر میں ڈسٹرن ہوں پیچھے بندے پھر آتے جاتے رہ ساتھ ساتھ ہو جائیں ساتھ ساتھ ہو جائیں پیچھے والے ساتھ آگے ہو جائیں مکمل کر لیں آپ سفوں یہ رینڈم میں جگہ جگہ جب بیٹھ جاتے ہیں آپ تو پھر پیچھے سے آنے والے بھی رستے میں بیٹھ جاتے ہیں آگے جگہ خالی ہوتی رمضان کا یہ موضوع چل رہا ہے وہی وہ رکوع ہے فرمایا کہ اللہ پاک یہ روزے اس لیے اس نے نہیں بنائے عبادات اس لیے نہیں بنائی اس نے زکوٰۃ اس لیے نہیں رکھی حج اس لیے نہیں رکھا کہ تمہیں تکلیف دے یہ جو لوگوں میں تصور ہے کہ علا جو ہوتے ہیں وہ اذیت سے خوش ہوتے ہیں اپنی مخلوق کو اپنے جو تابع لوگ ہوتے ہیں اپنے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اذیت میں مبتلا کر کے ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے اللہ کہتا ایسی بات نہیں اللہ تمہیں تنگی دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا لہذا ان مذاہب میں نیک وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اذیت دے یہ جو ناریل کے دراخت پہ چڑھ کے چلا کرنا اور الٹا لٹک کے کرنا اور پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کرنا یہ وہ تصور ہے کہ جتنی اپنے آپ کو جو زیادہ اذیت دے گا وہ اتنا گاڈ کے قریب ہوگا اس لیے کہ گاڈ اذیت پسند ہے جو جتنا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا نہائے گا نہیں ننگا رہے گا زخمی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بھوکے رہتے ہیں کہ اس سے خوش ہو رہا ہے وہ کہا یہ کانسیپٹ ہی غلط اللہ پاک تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یو اللہ بکل یوسر ولا یور عید و یہ اسلام کا ایک اصول ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضیلہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو جہاں بھی آپشن ملا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں تو آپ نے جو سب سے آسان تھا وہ کیا ہے. تاکہ میری امت کے لیے آسان سنت بنے تو وہ ان کے یہاں پھر وہ لوگ ملتے ہیں ازیت پسند ہمارے مذہب میں تو یہ تصور ہی نہیں ہمارے یہاں ہر چیز حقیقی ہے مصنوعی نہیں ہے اللہ مصنوعی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا ملمع کاری کو پسند نہیں کرتا ملمع کاری کا تقوی پسند ہی نہیں کرتا فرمایا تقوی ہاں ہونا وہ تو دل میں ہے اذیت میں نہیں ہے اس لیے آسانی ڈھونڈنا کوئی عیب نہیں ہے جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی آسانیوں پہ ہم عمل کریں گے تو تکلیفوں پہ کون عمل کرے گا اگر آپ کے پاس آسان اور تکلیف والوں میں سے ایک آپشن موجود ہے تو آپ آسان اختیار کر سکتے ہیں نبی نے بھی کیا ہے اللہ نے اس کو اصول بنایا ہے یو رید اللہ بے کمل یوسرا ولا یورید و والے تک مل والے تو علامہ اللہ کم تشکر روزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر وہ اسی عذیت پسند ہوتا تو بارہ مہینے ہی روزے رکھواتا یہ روزے اس نے رکھوائے ہمارے بھلے کے لیے اپنے بھلے کے لئے نہیں نماز ہماری ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہم محتاج ہیں وہ اسمد ہے ہماری عبادت اس کا کوئی بھلا نہیں کرتی ہمارا بھلا کرتی ہے اے آدم کی اولاد یہ تمہارے اعمال جنہیں میں سنبھال کے رکھتا ہوں تم میرا اور نفع نقصان نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہم کہتے ہیں جس سے اللہ کا کیا فائدہ ہو نماز سے اللہ کا کیا فائدہ ہے فلاں کام سے اللہ کا کیا فائدہ ہے اللہ کے فائدے ڈھونڈنے لگو گے تو اللہ کا فائدہ کسی چیز میں بھی نہیں تمہاری تخلیق میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں و امن شعین اللہ یو سب ہم کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی یوں سب اللہ ہو معاف سماوات و معاف الات سب اللہ سماوا تو سب ارد منفی ہند تمہارا فائدہ ہے. یہ روزے تمہارے لیے رکھے گے تم شکر کرو کہ اللہ پاک نفس کی غلامی سے تمہیں نجات دے دیتا ہے دوبارہ تمہارے ہاتھ میں کمان پکڑا لیتا ہے. دے دے یہ پکڑو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں متضاد ہیں دونوں کو جوڑ کے انسان بنایا اللہ نے ایک روح ہے ایک بدن ہے بدن جہاں سے اٹھا ہے اس کے خمیر میں وہ ساری صفات مٹی والی سفلی صفات موجود ہیں وہ مٹی کا حصہ بن کے رہنا چاہتا ہے وہ زمین کی طرف لپکتا ہے روح بلندی کی مکین ہے انا للہ ہم وہاں سے آئے ہیں وہ بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے یہ زمین کی طرف کھینچتا ہے اور اکثر یہ کامیاب رہتا ہے کیونکہ اسے ہوم کراؤڈ حاصل ہے وہ یہاں کا وطنی ہے زمین کا مادے کا پیٹی بھائی ہے لہذا مادہ اسے کھینچ لیتا ہے روح بیچاری پردیسی ہے وہ دیا غیر میں آئی ہے اس کا کام اس کو بلند کرنا ہے اس کی مدد کے لیے وہی آتی ہے ولاؤ شنا رفانا بہا نبی نے ذرا وہ بات بتاؤ عالم نبا اللہ جی آتا ذرا اس عالم کا حال انہیں بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی جن کے ذریعے اس نے بلند ہونا تھا فن سال وہ ان آیات کی کمانڈ سے نکل بھاگا انہوں نے کہا رائٹ اس نے کہا لیفٹ ان کا آگے اس نے کہا پیچھے ہدایت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے فامن جس نے اس کو فالو کیا جس نے اس کے الٹ کیا کہا جو قرآن کو امام بناتا ہے سیدھا اس کو جنت میں لے جاتا ہے جو اس کا امام بننے کی کوشش کرتا ہے اسے جہنم میں دھکا دیتا ہے یہ دل بہی کا و یا یہ بہی ہی آتینا آیاتنا فانسلخ فن سلحا فتبان اس نے ان آیات کا ہاتھ چھوڑ دیا اپنے علم پر اعتماد کر لیا بچہ جب تک باپ کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے تب تک اغوا نہیں ہوتا جب اس میں کہ اب وہ بڑا پاٹے خان ہو گیا چالاک ہو گیا اور ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اسی وقت یا گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اغوا ہو جاتا ہے جو ہی انسان اللہ کی آیات کی کمانڈ سے نکلتا ہے شیطان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میرا ٹارگیٹ فتبہ شیتان شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا فقانہ مین الغین تو وہ اغوا کیے وہ میں سے ہو گیا بٹکنے والوں میں سے ہو گیا ولاؤ شینا لا ہم <الْعَرْض> اگر چاہتے زبردستی کرنا تو ان آیات کے ذریعے ہم اسے بلند کر لیتے لیکن جب اس نے ہی ہمیشہ زمین میں رہنا پسند کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک میں نے تمہیں اختیار دیا ہر پیدا ہونے والے کا ایک گھر جنت میں ایک گھر جہنم میں بنا دیا جاتا ہے اللہ جبرن کسی کو جہنم میں نہیں پھینکتا یہ ظلم ہے عدل نہیں ہے وہ موقع دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو سب کے لیے احکامات برابر آتے ہیں جو ارادہ بندہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے شار کا خدا کوئی نہیں ہے شر اصل میں خدا کے حکم سے نکلنے کا نام ہے اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے روشنی کی عدم موجودگیاں دے ہے روشنی آتی ہے کہاں دے رہا ٹھنڈک کوئی چیز نہیں ہے حرارت کی عدم موجودگی ٹھنڈک ہے ایک ڈبہ لگا ہوا لوہے کا کیمرہ آپ لمٹس کے اندر رہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں دیتا جائیے آرام سے بے زر لوہے کا ایک ڈبا ہے جو ہی آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں اب وہ شر بن گیا آپ کے لیے ٹھگس اب اس کا تعلق ہو گیا آپ کے ساتھ وہ جو آپ کو چالان ہوا اس ڈبے کا کام ہے یا آپ کا فیل ہے وہ جو چھ سو کی شر ہے وہ کہاں سے آئی ہے میری گاڑی سے وہ ڈبے سے نہیں آئی میں لمٹ کے اندر رہتا ہوں ڈبا کوئی چیز نہیں شر کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ اللہ اور رسول کی حدود کے اندر رہیں شادی کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ جب حدود کو پیمال کرتے وہی شادی شر بن جاتی ہے طلاق کا طریقہ کار طے کیا گیا جب آپ گھمنڈ میں آ کر دھد کو توڑتے وہ شر بن جاتی شر کیا ہے اللہ کی نافرمانی شر ہے اللہ کی تابے میں کوئی شر نہیں ہے تو وہ پھر اغوا ہونے والوں میں سے بھٹک جانے والوں میں سے ہو گیا اس نے کہ نو اللہ یہ بڑی اہم بات ہے مومن کی روح جنت میں جاتی ہے یعنی آسمانوں میں جاتی ہے مرنے کے بعد حساب کتاب اسی زمین پر ہونا یہ زمین نئے سرے سے بنائی جائے گی بہت سارے پلینٹ اس کے اندر مزید ڈالے جائیں گے تو تبدل ال ارد غیر الرد و نئے آسمان بنے گے نئی زمین بنے گی نئے نیچر کے لاز بنے گے جن میں تم کھائے پیے بغیر پچاس ہزار سال زندہ رہو گے ان لاز کے اندر بندہ آگ میں جلے گا مرے گا نہیں ان کو آج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ان کے بارے میں آج کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ماں کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا کے بارے میں کوئی نہ کوئی خیال رکھتا ہے نہ کوئی تصور رکھتا ہے لہذا جو سوال اٹھائے گا وہ سوال غلط ہوگا فرمایا ان لذین کا زبو بے آیا تین وسطرو انہا لا تو فتح سم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کی روش اختیار کی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولاد کھولوں نہ اور نہ کبھی جنت میں داخل ہوں گی حق تجل جم الفیس ملخیات یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے وہ سجین میں ہوتے ہیں کلّا انا کتاب الفجار لفی سجین کلّا انا کتاب البرار لفی علی مومن علی کا مقین ہے کافر سجین ہے قیدی ہے زمین میں اس کی روح کو یہیں کہیں ڈمپ کیا جاتا ہے چاہے زمین کے اندر جو کھولتا لاوا ہے نیچے وہاں سے رکھا جاتا لیکن وہ سجین ہے قیدی ہے اس کی کافر کی روح کی ساری صلاحیتیں جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہیں بلاکڈ ہوتی ہیں اس کی ایکس نہیں ہوتی قیدی کی ایکس نہیں ہوتی ماں باپ کو نہیں مل سکتا اولاد کو نہیں مل سکتا مومن کی روح جو ہے وہ مہمان ہوتی ہے مومن کی روح اور کافر کی روح کی ایکسس ایک جیسی نہیں ہوتی مہمان اور قیدی میں فرق ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ مادہ جیت جاتا ہے ہمارا کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ مادے کے حق میں پڑتا ہے یہ ہم ہیں جو فیصلہ کرتے شیطان نہیں کرتا وہ کنسلٹینٹ ہے اس کا کردار کنسلٹنٹ کا کنسلٹنٹ ہزاروں نقشے لیے بیٹھا ہوتا فائلوں کی فائل ہے. جو پارٹی ان میں سے جو پسند کر لیتی ہے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے اور پھر سیمٹ سریا آتا اور بن جاتا ہو شیطان نقشے دکھاتا تو موقع okay کرتے ہو اور پھر اس کو مٹیریلائز کرتے ہو لون لیتے ہو فلاں کرتے ہو فلاں کرتے ہو پھر اس پہ کام کرتے ہو شیطان کچھ بھی نہیں خرچتا وہ صرف نقشہ دکھاتا ہے والا عمن نہیں وہ تمنا ہوگا یار یہ ہو جائے کیا بات ہے وہ جب کپڑے والا کہتا نا کہ بی بی بس یہ آپ نے کپڑے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ کا ذوق بڑا ہے اور آپ جیسی خاتون اس کپڑے کو پہچان سکتی ہے تو وہ پھر جتنا بھی مہنگا وہ خرید کے نکلتی ہے وہاں سے حیدان کہتا یار یہ ملہ لوگ تو ایسے ہی ہیں واقعی تم بڑے عقلمند آدمی ہو تم نے یہ پروجیکٹ پسند کیا وہ کنسلٹینٹ اللہ پاک نے اس کی اس دلیل کو تسلیم کیا سورہ ابراہیم میں وہ کہتا ہے کہ وہ کالا شیتان و لما جس دن فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان اپوزیشن لیڈر بھی آپ کو پتا ہے نا پھر تقریر کرتا ہے پھر وہ کہہ کہ گیا جی میں بھی تھوڑا سا ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں ان بدبختوں سے کالا شیتان و ان اللہ وادہ اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے واج تو تو اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے سارے سیاسی وعدے تھے ان کے خلاف کیا میں وہ ماکان علی علیہ کم سلطان اللہ انداؤ تو کم اور مجھے تم پر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی کہ میں تم سے گنا کرواؤں اور تمہیں جہنم میں پھینک دوں کبھی نہیں ہر شیطان پر اللہ نے ایک فرشتہ کوڑا آگ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس پر مسلط کیا ہوا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو تم میں سے کوئی جنت میں نہ جا سکے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا بس ڈال سکتا یار یہ کام کر لو تو کیسا فیصلہ ہم نے کرنا کاسٹنگ بوٹ ہمارا اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے اور میں نے جتنے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے اس لیے کہ میرے پاس وہ ہے ہی کوئی نہیں للہ ہے معاف اللہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے پاس اس کو پورا کرنے کی طاقتیں بھی ہیں وقت بھی ہے وقت اللہ دیتا ہے کوئی آپ سے وعدہ کر لے ہو سکتا ہے وہ مر جائے ہم مر جائیں ہم دونوں موجود ہیں کوئی اور حالات پیدا ہو جائیں وعدہ صرف اللہ کا سچا ہوتا ہے ہمارے وعدے کے ساتھ انشا اللہ لگتا ہے اگر اللہ نے چاہ تو اللہ انداؤ تو نہ تو میرے پاس دلیل کی طاقت تھی نہ فزیکل طاقت تھی کہ میں تمہیں کان سے پکڑوں اور تمہیں ٹیکسی میں ڈال کے سینما لے جاؤں تمہیں شراب خانے لے جاؤں یہ میرے بس میں نہیں تھا بس میں ہوتا تو ایک بندہ مسجد میں نظر نہ آتا اللہ ان سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یار کیا خیال ہے یہ نہ ہو جائے کام جب تم لی تم نے میری مانی میرا مشورہ مان لی فلا تلوما کم مجھے بلائم مت کرو بلائم اپنے آپ کو کرو فیصلہ تم نے کیا تھا میں نے تم سے نقشہ دکھایا تھا اور اللہ بھی قرآن میں کیا دکھا نقشہ ہی دکھاتا ہے وہ نہریں جو مومن کو ملیں گی فی انہار غیر آسن اس پانی کی نہریں جس میں کبھی فنگس نہیں ہوگا کبھی خراب نہیں ہوگا وہ انہار من خمرن لذت لشاربین وہ من لبن لم یا تغیر اور نہریں اس دودھ کی زمین سے پوٹیں گی تیری جنت سے شروع ہوگی تیری جنت میں ختم ہو جائے گی اس دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا یہاں آپ کو پتہ ہے چار دن کی ڈیٹ ہوتی ہے اگر آپ کا فریج زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے ٹھیک ہے تو پانچ دن آپ گزار سکتے ہیں ورنہ تین دن میں بھی جواب دے جاتا ہے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے فرمایا میں تغیر اور اس کا ٹیسٹ کبھی بدلی نہیں ہوگا انہارمن خامر لذت <بِين> زمین سے شراب نکلے گی بنائی نہیں جائے گی انگوروں کو ترکایا نہیں جائے گا دند نہیں ڈالا جائے گا زمین پانی کی طرح وہ شراب کرے اس میں شراب والی کوئی چیز نہیں ہوگی ولا یہ سداؤن درد سر بھی نہیں ہوگا ولا ان سے الٹی بھی نہیں ہوگی لافیہ غولن اس میں کوئی بکواس بھی نہیں کرے گا دماغ بھی خراب نہیں ہوگا وہ انہاروں صفا اور بار بار ریفائنڈ کیا ہوا نکلے گا ایسے یعنی صاف شہد موتی کی طرح زمین سے نکلے گا شہد کے چھتے نہیں ہوں گے کوئی مکھیوں کے ٹوٹے ہوئے پر اور ٹانگے نہیں ہوں گی صفا یہ نقشہ ہے یہ اللہ کا نقشہ ہے یا دو ہم وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور تمنا اگاتا ہے وہ ماں یا دو ہم اللہ غرورا اور شیطان جتنے تم سے وعدے کرتا ہے سارے فراڈ ہوتے اللہ نبی کیا کرتا ہے نبی صرف دعوت دیتا ہے جبر نبی بھی نہیں کرتا لائق راہ الدین دین میں کوئی جبر نہیں جبر ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا بیوی کافر نہ ہوتی لوت علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر نہ رہتا ہے دعوت دیتے ہیں وہ انضر اشیرا تقل اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو نبی نے بھی دعوت دی شیطان نے بھی دعوت دی فسٹ جب تم تم نے میری مان لی نبی کی رد کرتی فلا لومون مجھے بلائم مت کرو لومو انفسک اپنے آپ ہاں کو بلائم کرو اللہ نے اس کی اس دلیل کا رد نہیں کیا اللہ نے یہ تسلیم کیا کہ سوائے کنسلٹنسی کے اور کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں مشورہ دیتا شیاتی والے جن یوہ بادوں میں لبادر فل القول غروب یہ شیاطین قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے پہلے شیاطین الانس کا ذکر آیا ہے ہمارا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ انسانی شیتانوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی پشت پہ وہ شیطان ہوتا ہے آپ کو پتا نا بڑی بڑی کمپنیاں جو ملٹی نیشنل ہیں وہ ان کے یہاں جو ایجنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستانی ہوتا ہے یہاں کا موتن ہوتا ہے یہاں جو پارٹنر ہوتا ہے شیطان کی شیطانت کے اندر ہم انسانوں میں سے ایجنٹ ہیں فرینچائزڈ جو یہ کام کرتے من الجنت وناسیا جن یوشی باز الاباز ملما کی ہوئی پیتل پہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ایسے پروگرام بنا کے سامنے رکھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے نہ اخلادارت وہ زمین کی طرف جھک گیا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ بلند کرنے کے لیے آتا ہے جان چھڑانے کے لیے آتا ہے کہ میرے بندے پھنس گئے دلدل میں اس مادے کی دلدل کے اندر کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ تم حاکم ہو یہ بدن حاکم نہیں ہے روح حاکم ہے حلال کو بھی حرام کر کے اس کی ڈیمانڈ پر پابندی لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ یہ طے کرنے کا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا لوگ سوال کرتے ہیں جی نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سگریٹ سے روزہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے اندر تو نہیں جاتے میں دے اندر وہ کہتے ہیں یہیں بس رکھتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ وہ استرار رہے نسوار جس مقصد کے لیے روزہ ہے کہ بری عادتوں سے ہماری جان چھڑائے نسوار اس کا حصہ ہے سگریٹ اس کا حصہ ہے یہی لت تو چھڑوائی جاتی اڈکشن ہی سے تو ہماری جان چھڑائی جاتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تم کوئی اتھارٹی رکھتے ہو تمہاری کوئی اہمیت ہے اصل چیز یہ ہے اب بات شروع ہوئی واضح کا اعبادی انی جب میرے بارے میں بندے آپ سے سوال کریں فائنی قریب تو میں؟, میں قریب ہوں میں کوئی دور نہیں بیٹھا ہوا کہ درمیان میں پھر کوئی واسطے چاہیے کوئی ایکسچینج چاہیے نحن و اقرب ولی من حبل الورید ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں والد نال انسان ہوا نہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اسے بھول نہیں گئے ہم کچھ مذاہب کے اندر یہ خیال ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے پھر وہ بے پرواہ کھو گیا اپنی خودی کے اندر اور ہمیں دوسرے دیوتاؤں کے حوالے کر دیا کہیں لکشمی دوڑاتی پھرتی ہے کہیں درگا دیوی جلیل کرتی ہے کہیں شاک مال جو ہے کپڑے اترواتا ہے یہ اللہ نے ہمیں دوسروں کے حوالے کر دیا نہیں ہم تمہارے وسوسوں سے بھی آگاہ رہتے ہیں ہمارے علم کے بغیر تمہیں وسوسہ بھی نہیں آتا ہم تمہاری آنکھوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں یا المخانت ال آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم پا لیتے ہیں ہم بد نظری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اللہ سوتا نہیں ہے کوئی لنچ بریک نہیں ہے کوئی سنڈے چھٹی نہیں ہے کوئی جمعے کی چھٹی نہیں ہے وہ عدالتیں پھر چھٹی کر لیتی ہیں اللہ کی عدالت میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی وہ تو سب سے زیادہ قریب ہے بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ جو ملحد ہوتے ہیں نا جو لوگ فیس بک پہ ہیں انہیں پتا ہے کہتے ہیں کہ اچھا تم اللہ کا ثبوت دو اللہ کے ہونے کا ثبوت دو دلیل دو وہ شخص جو مخلوق ہے اور خالق کے وجود پر شک کر رہا ہے اس کے بدن پر موجود ہر چیز کا خالق وہ مانتا ہے کہ اس نے جو ہیٹ پہنا ہوا ہے وہ کسی نے بنایا ہوا ہے اس کا کنڈوم بھی کسی نے بنایا ہوا ہے بٹن بھی کسی نے بنائے ہوئے ہیں کپڑا بھی کسی نے بنایا جوتا بھی کسی نے بنایا گڑی بھی کسی نے بنائی ہے انگوٹھی بھی کسی نے بنائی ہے وہ نقلی دانت بھی کسی نے بنایا اس کا کہتا ہوں مجھے کسی نے نہیں بنایا دو درم کی چپل کہیں جی اس کا خالق ہے اس کا خالق کوئی نہیں ہے کتے کا خالق ہے اس کا کوئی نہیں ہے یہ مقام ہے اس کا جس کو اللہ پاک نے اپنے وجود کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے وہ دلیل یکڑ کے کہتی ہے اللہ کوئی نہیں بتائیے اس سے بڑا کوئی جرم ہے اللہ کی کنہوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہم اس کو اس کے کاموں سے جان سکتے ہیں کائنات کی جتنی بھی تخلیقات ہیں سورج ہے چاند ہے اللہ پاک نے کل انزرو مذاف سماوات والا دیکھو آزمین آسمان میں کیا کیا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود علم سے خدا تم ثابت نہیں کر سکتے پھول کی پتی تمہیں بتاتی ہے کہ خدا ہے یہ میرے رنگوں کے شیڈ بنانے والا ہے اور کائنات میں سب سے قوی ترین اور جامع دلیل اللہ کے وجود کی انسان ہے اور انسان ہی کہتا ہے میرا خالق کوئی نہیں ثابت کرو کہ میرا کوئی اور تیرا وجود چھ فٹ کا بتا رہا ہے کہ تیرا کوئی بنانے والا تیری ریڈ کی ہڈی سے نکلے ہوئے کیبل وہ سراخ بتاتے ہیں کہ تیرا کوئی ہے تیری ڈسکوں کے درمیان رکھی ہوئی واشل بتاتی ہے کہ کوئی ہے اس کی لوبریکیشن کا سسٹم بتاتا ہے کہ کوئی ہے کہتا ثابت کرو اللہ کلام کرتا ہے جو کلام نہیں کرتا جسے پتہ ہی نہیں ہے کلام کیا چیز ہے اس نے کلام کرنے والا بنا کیسے لیا ہے؟ جو خود نہیں دیکھتا وہ کوئی دیکھنے والا بنا سکتا ہے تیرا دیکھنا خدا کی بسارت کی دلیل ہے تیرا بولنا تیرے خدا کے کلام کی دلیل ہے تیرا سننا اس کی سماعت کی دلیل ہے سننے والا ہی سننے والے کو پیدا کر سکتا ہے بہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں سننا کیا ہوتا ہے جامع ترین دلیل کائنات کی عقل مند ترین مخلوق جس کو اللہ نے اپنی صفات میں سے تڑکا لگایا ہے جس کے اندر تخلیق کی قوت رکھی ہے تاکہ رب کی تخلیق پر ایمان لائے تیرے اندر کریٹیویٹی رکھی ہے تو رنگ برنگ کی چیزیں بناتا ہے شیر شیر ہے جنگل کا بادشاہ مگر کچا ہی کھا رہا اور تیوم تک کچا ہی کھائے گا ٹکے نہیں بنا سکتا جو بندہ اپنے خالق کے وجود پر سوال اٹھائے قرآن حکیم اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ تو کیسے بنا ہے ہوم الخال کسی بنانے والے کے بنائے بغیر یہ بن گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے سوال کا جواب دے جب تح میں مادر میں تھا بلکہ باپ کے پانی میں تو کیڑا تھا دمدار اس وقت تو نے فیصلہ کیا تھا وہ ملینز کیڑوں میں سے تو نے ووٹنگ کرائی تھی کہ میں نے انسان بننا ہے اس وقت کس نے فیصلہ کیا پھر تو بیٹھ گیا بننا شروع ہو گیا اندھیروں کے اندر کبھی تو ایک مخلوق بنتا ہے کبھی دیکھو تو جونک لگتا ہے کبھی دیکھو تو بندر لگتا ہے کبھی دیکھو تو کیا چیز بن کے تیرے ہفتے ہفتے کے فوٹو دیکھو تو آدمی گھر سے بھاگ جاتا ہے وہ سارا تو خود ہی کر رہا تھا کچی پینسل سے نشان لگتے ہیں گوشت کے لوتڑے کے اوپر پہلے صرف کالے نشان لگتے ہیں وہاں پھر آنکھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کان کا سوراخ کوئی سریا رکھ کے بنایا کسی نے اس بوٹی میں سوراخ بنا جاتا ہے دھاگے کی طرح پتلی پتلی انگلیاں ہوتی ہیں یہ سارا کام تو کر رہا تھا کسی نے نہیں کیا ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیبل کو لے کر آیا ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے جب تو رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اسی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی جگہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ وہیں دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے اسی میں سے جگہ جگہ جہاں چاہیے وہاں سے کنیکشن نکلتا ہے جس طرح الیکٹریشن مختلف پوائنٹس رکھتا ہے اس طرح پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں ڈسکوں کے درمیان میں واشر رکھی ہوئی ہے جو ابزارو کرتی ہے شاک کو ورنہ تو گاڑی سے چلانگ لگا نیچے اترے تو تیری ڈسکیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں یہ تو فیصلے کر رہا تھا تو نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ راجہ بازار کسی کو کون تھا جو وہاں فیصلے نافذ کر رہا تھا اللہ نے سوال کیا عقل مند بنتے ہو نا ریشنلسٹ بڑھے تم جواب دو آم خول من گئی ریشائی اگر کوئی تیرا بنانے والا نہیں تو پھر ظاہر پتہ چلتا نے خود اپنے آپ کو بنائے میں نے جی میں نے کپڑے نہیں سلائے اس تو نے خود سیے سلے ہوئے تو ہیں نا نہیں سلا تو پھر خود سیے دیوار بنی کہتا ہے میں نے میسن سے نہیں بنوائی نہیں بنائی تو خود بنائی ہوگی نا دیوار تو موجود ہے تو, تو, موجود, ہے تو, تو موجود ہے نا بتا کس نے بنایا ہے تیرا کوئی بنانے والا نہیں پھر نے خود بنایا ہوگا امی سے پوچھ وہ کروشیا لے کے باہر بن رہی ہوتی ہے تیرا سویٹر تمہیں کوئی اندر بن رہا ہوتا ہے یہ <تصفح> ہے اللہ اور بندے کا تعلق اللہ کی تلاش کا زینا انسان کے اپنے اندر ہے باہر نہیں ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اپنی ذات کے ذریعے جوڑو باقی جتنی چیزوں پر پلرز پر کھڑا کرو گے کہیں نہ کوئی کوئی دلیل دے کے ان میں سے کسی پلر کو ڈیمیج کر دے گا آج کل تو آپ ذرا سا کھولیں نیٹ پہ جائیں ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے مختلف قسم کی دلیلیں دینے کے لیے تو خالق تجھے دلیل بنا کے پیش کرتا ہے لقات خلق نال انسان افیاح احسا میں کائنات میں اپنے وجود کے ثبوت کے لیے بطور گواہ پیش کر کے اس نے کیس ختم کر دیا ہے باقی ساری گواہیاں اس نے گو اپ کر دی وکیل جب کیس چلاتا ہے استغاثے والا تو پندرہ بیس گواہوں کی لسٹ ہوتی ہے اس میں سے وہ پانچ سات گواہیاں کروا کے مطمئن ہو جاتا کہ میرا کیس مضبوط ہو گیا باقی گو اپ کرا دیتا کہ باقی میں نہیں کرواتا جی وہ گواہیوں پہ آپ نے جو کرنی ہے کراس ایگزامیشن اس کا کرنا ہے جو بھی جرا کرنی ہے ان پہ کر لیں میں بس یہ پانچ کرواؤں گا اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر انسان کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر پیش کیا سورج کو پیش کیا اب سورج ہی اگڑ جائے نہیں سورج کو پیش کیا کہ دیکھو اس کو ذرا تمہارے لیے روشنی کا کیسا انتظام بنا ہے یہ پکڑے ہوئے بھی ہے اپنے سولر سسٹم کو پورے کو روشنی بھی دے رہا ہے اور جس پلینٹ کو جتنی ضرورت ہے وہاں اتنی دے رہا ہے اب سورج کو اگر زبان جائے اور وہی وہ مکر جائے کہ نہیں, نہیں میرا تو کوئی بنانے والا نہیں امن اضلاع کا تما شہاد اللہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس رکھی گئی گواہی چھپا لے مکر جائے گواہ بیٹھ جائے کیا گزرتی ہے اس تغاسے پہ آپ کہتے ہیں اللہ پاک ان کو اتنی سزا کیوں دے گا جہنم میں کیوں پھینکے گا کیا کرے اللہ پاک ان کو فریج میں رکھے اللہ نے اپنا گواہ کے طور پر ریکارڈ کروایا کہ یہ بھی میرا گواہ ہے اور گواہ دالت میں جا کے مکری جاتا اس سے بڑا وار کوئی ہو سکتا ہے لہذا میں تو انہیں انسان نہیں سمجھتا چاہے وہ پروفیسر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ پاک فرماتا اولا اے کا ہوم شر البری بدترین مخلوق ہیں ان الزین امن عاملات اولا ہوم خیر البریہ مومن کے پاؤں میں جتی نہ ہو لیکن وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں اس کی قدر پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھ جو کہتا ہے لا فا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا کر دیا جائے وہ کابا کابے کو حدم کر دیا جائے من قتل یہ جرم اللہ کے نزدیک ایک مومن کو قتل کرنے سے بڑا جرم ہے مومن کو قتل کرنے سے ایسر چھوٹا ہے کہ کائنات تباہ کر دی ہے جنت میں حملہ کر دے اس کو گرا دے سارا کچھ کر دے کابے کو گرا دے جہاں مجرا سود کو چومنے کے لیے دوسروں کی پسلیاں توڑتے پھرتے وہ پتھر ہے اس کو چومنا سنت ہے پانی پینے میں چھ سنتے ہیں اس کو چومنا سنت ہے ایک بار چومنا سنت ہے چھ بار نہ چومنا سنت ہے حضور نے سات چکروں میں بس ایک بار چوما اس کو اس چومنے کے لیے اس پتھر کو چومنے کے لیے تم اس کی پسلیاں توڑتے ہو دھکے دیتے ہو مارتے ہو جس کو اللہ چومتا ہے کلمہ گو کی قدر اللہ کو ہے اگر ہمیں ہو تو ہمارے اندر الفت ہو ہمارے اندر محبت ہو دو کلمہ پڑھنے والے جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ پاک دونوں کو بخش دیتا آپ نے اربوں میں ایک عادت دیکھی ہو کہ نماز کے بعد ٹوٹ پڑتے ہیں یہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام کے خیال کے خیال کو سار یہ بالکل ہی حملہ کر دینا یہ بدت ہے یہ اصل میں وہ حدیث ہے کہ جب مومن مومن سے ملتا ہے اور ہاتھ ملاتا اس سے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے ان کے ہاتھ ملانے سے کہ دونوں کے پچھلے گنا معاف کرتے مجھے خوش کر دیا اور ہم کیا حال کرتے مومنوں کا کتنا تو ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپس میں لنک ختم ہو گیا ہے سیم ہماری جو ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے کلمہ کلمے کو کھینچتا نہیں کلمہ کلمے کو جانتا نہیں تو بات یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق باہر کے دلائل پر نہیں ہے باہر کے دلائل پر باہر کی دلیل حملہ کر سکتی ہے میرے وجود کے بارے میں مجھے کوئی شک میں مبتلا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اپنے وجود کے ہونے کا یقین ہے چاہے کوئی کروڑ دلیلیں دے کہ تم انسان نہیں ہو میں نہیں مانوں کہ دلیل دو کہ میرا یہ ماننا جاننا پہچاننا کہ میں انسان ہوں میرے لیے سب سے بڑی دلیل یہ شعور اسی طرح میرے خالق کے بارے میں مجھے کوئی شک میں مبتلا نہیں کر سکتا میں اس کا گواہ ہوں چلتا پھرتا گواہ کہ میرا خالق ہے بڑا حکیم ہے بڑا علیم ہے بڑا خلاق ہے اس نے مجھے بنایا ہے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے شیشہ دیکھو تو کیا کہو اللہ حسن تخل کی فحسن خل کی اللہ تو نے میری تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے تو میری سیرت بھی خوبصورت بنا دی میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دی یہ ہر بندے کے لیے تعلیم ہے تو یہ وہ تعلق ہے جو پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو انسان پھر اپنے خالق کے ساتھ رابطہ چاہتا ہے پر اللہ کی کتاب وہ رابطہ ہے واخرداوان الحمد الحمدللہ رب اللہ